السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نبی بعدہ اما بعد سلسلے سیرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہویں سیریز آپ کے پیش خدمت ہے جس کا موضوع ہے بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا پینتیسواں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے کانے کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگنے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی اب قریش مجبور ہوئے کہ اس سرے نو تعمیر کریں اسی موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے چنانچے رنڈی کی اجرت سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے انہیں نے کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے آخرکار کو ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مسلمین کو ہلاک نہیں کرتا جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا اس کے بعد تعمیر شروع کی تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتھر ڈھو رہے تھے تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی اسی لیے شمال کی طرف سے تقریباً چھے ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ کعبہ کا حصہ ہے اسی کو ہجر اور حتیم کہتے ہیں جب دیوار حضرت اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے یہ چاہا کہ وہی حضر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو پانچ روز تک جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابا ہو جاتا لیکن ابو میاں جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اس کا حکم مان لیں گے لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد جو شخص سب سے پہلے داخل ہوئے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نے دیکھتے ہی کہا کہ محمد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ امین ہیں ہم ان سے راضی ہیں پھر آپ جب ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی آپ نے حل نکالا کہ ایک چادر لی اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارا پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک خاص سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ سب اس پر خوش ہو گئے حجر اسود زمین سے ڈیڑھ میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً دو میٹر اونچا ہے خریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے دیواریں اٹھارہ ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے 9 نو ہاتھ بلند تھی کعبے کے اندر دو لائنوں میں چھ ستون کھڑے کیے گئے اور پندرہ ہاتھ کی بلندی پر چھت ہے جبکہ پہلے نہ ستون تھے نہ چھت وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته